خیرات حسان ان جنتوں میں خوب اور خوبصورت عورتیں ہوں گی ان دونوں جنتوں میں نیک سیرت اور خوبصورت حوریں ہوں گی جو موتیوں سے بنے محلوں میں ہر دم اپنے شوہروں کے لیے تیار ہوں گی جن کے ساتھ پہلے نہ کسی انسان نے مباشرت کی ہوگی اور نہ کسی جن نے جنت کی یہ ساری نعمتیں سننے والوں کو عمل صالح کی رغبت دلاتی ہیں اور اس رغبت کا پیدا ہونا یقیناً ایک نعمت ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے جنوئنس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے